إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ أمَّ الذيينَ فِي قُل بِهِم زَيقُون فَيَتَّبِعونَ مَا تَخابَهَ منَن مننْه بتِغَ الفِنَةِ وَتِغَأَتَأَبِيه وَماَا يَعلَم تَأْبيِي لَهُ إَّ الله وَراسِخُونَ فِي الععمِ يَقولونَ آمَّ بِهِ كلُم معَدِ رَبّنَا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد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 اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یہاں سے سورہ عال عمران شروع ہو رہی ہے اور سورہ بقرہ کی طرح سورہ عال عمران بھی مدنی ہے اور یہ سورج دو سو آیتوں پر مشتمل ہے اور بعض اعتبار سے اس کے مضامین مجموعی حیثیت میں سورہ بقرہ سے ملتے جلتے ہیں اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ایک دو بدلیوں کی صورت میں سامنے آئیں گی اس سورت کا نام جو آل عمران رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا اور آل عمران کا مطلب ہوا عمران کا خاندان اس سورت کی تینتیس سے لے کر سینتیس نمبر تک کی آیات میں اسی خاندان کا ذکر آیا ہے عمران کے خاندان کا جس میں حضرت مریم بھی داخل ہیں اس لیے اس سورت کا نام سورہ عال عمران رکھا گیا اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تھے مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں سب سے پہلے غزب بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اس فکر کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال مکہ مکرمہ کے مشرقین نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزب احد پیش آیا جس میں مسلمانوں کو خود اپنی کچھ بے تجویریوں کی بنا پر عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی اور پھر بعد میں اللہ تعالی نے اس وسپائی کا تدارک بھی فرما دیا ان دونوں غزوات یعنی غزوہ بدر اور غزوہ اسد ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان غزوات سے متعلق متعدد مسائل پر اللہ تعالی نے قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے سورہ بقرہ میں ان کے عقائد اور اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور ضمن عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا لیکن سورہ آل عمران میں اصل روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمن یہودیوں کا بھی تذکر آئے عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے ان کا ایک وفد ایک مرتبہ حضور نبی کریم سربرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں کی تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور نذران کے اس وفد نے کچھ اپنے عیسائی مذہب کی تائید میں کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور بعض قرآن کریم کی آیات پر اشکالات بھی کیے تھے تو سورہ علی عمران کا ابتدائی تقریبا آدھا حصہ انہیں کے دلائل کے جواب اور حضرت عیسیٰ علیہ کی صحیح حیثیت بتانے میں سرپ ہوا ہے اس کے علاوہ اس صورت میں زکوٰۃ سود اور جہاد سے متعلق بھی احکام عطا فرمائے گئے ہیں اور سورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے سورہ عل عمران کا یہ پہلا رقو جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص موجزانہ اسلوب میں نازل فرمایا ہے اور اس میں ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی کے توحید اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا گیا ہے اور اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ نجران کے عیسائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ سضلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے تھے یا خدا مانتے تھے ان کے دلائل کی ساتھ ساتھ تردید بھی ہوتی چلی گئی ہے اس انداز سے ہوتی چلی گئی ہے کہ جو جو شبہات وہ پیش کرتے تھے ان کا ساتھ ساتھ جواب دیا جاتا رہا ہے اس نقطۂ نظر سے اس سلوکو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان شاء اللہ یہ دونوں پہلو اچھی طرح واضح ہو سکیں گے سورت کا آغاز تو پہلی آیت علی لام میم سے ہے اور اس کے بارے میں گفتگو سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کو نہیں ہے اس کے بعد صورت کا جو آغاز کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو باشگاف الفاظ میں بیان کر کے کیا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم جو سدا زندہ ہے جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے اللہ تبارک وطالی کی توحید کے ثبوت کے طور پر اور اس کے دلیل کے طور پر اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی یہ دو کفتیں بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ وہ سدا زندہ ہے کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں وہ موجود نہ ہو اور نہ آئندہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جس میں اس کے اوپر موت تاری ہو وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یہ مانا ہے الحی دوسری سبت بیان فرمائی القیوم کہ اس نے پوری کائنات سنبھالی ہوئی ہے ساری کائنات کے نظم اور انتظام اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال وہ خالصتا اللہ تبارک مطالعہ کا کام ہے کوئی اور یہ کام انجام نہیں دے سکتا تو اللہ تعالی کی توحید کا ایک دلیل یہ کہ سدا زندہ رہنے والی ذات اس کے سوا کوئی اور نہیں دوسری دلیل یہ کہ کائنات کو سنبھالنے والی اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں اور جیسا میں نے ارض کیا کہ ایک طرف ایجابی انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے توحید کی یہ دلیلیں پیش کی ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی طرف بھی اشارہ ہے اور وہ اس طرح کہ حضرت عیسائی حضرت السلام کو وہ خدا مانتے تھے کوئی ان کو عیسائیوں میں سے بعض حضرات ان کو براہ راست خدا کہتے ہیں اور بعض حضرات خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں دونوں قسم کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے گی وہ معبود ہیں اللہ تعالی کے ساتھ عبادت میں ان کو شریک قرار دیتے ہیں تو اس دو لفظوں کے ذریعے یہ فربت مقصود ہے کہ تم حضرت عیسائی سلاط عیسی السلام کو خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت کرتے ہو تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو ہمیشہ زندہ رہے الحی خدا تو وہ ہوتا ہے اور اس علیہ اسلام کے بارے میں آپ خود مانتے ہو کہ ان کو موت تاری ہو گئی تھی ان کو تمہارے خیال کے مطابق صلیب پر چڑھا کر سولی پر چڑھا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا تو موت تو کسی خدا پر کاری نہیں, نہیں ہو سکتی اور اگرچہ ہمارے نزدیک یعنی مسلمانوں کے نزدیک عیسائی صد السلام کو سولی تو دی گئی تھی لیکن دینے کی کوشش کی گئی تھی لیکن حقیقت میں ان کی وفات اس وقت نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا لیکن ساتھ ہی قرآن کریم میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو کہ وہ آسمان سے نیچے آنے کے بعد اور پھر وہ وفات پائیں گے تو ان کے وفات پانے یا ان پر موت تاری ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان, کی, ان کے اوپر موت تاری ہوئی اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ان پر موت تاریخ ہوگی تو خدا تو وہ نہیں ہو سکتا جس پر موت تاری ہو خدا تو وہی وہ ہو سکتا ہے کہ جو زندہ ہو سدا سے زندہ ہمیشہ سے زندہ, زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی اس کے پر موت تاری نہیں ہوگی دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی قیوم ہے اور اس کا ذکر آیت الکرسی کی تفصیل میں گزر چکا ہے اس کے معنی ہے سنبھالنے والا یعنی نگرانی کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا اور مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں سارے کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ خدا تو وہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو سنبھالے اور جو اپنے ہی کو نہ سنبھال سکے اور دوسرے اس کو سولی پر چڑھا دیں وہ تو خدا نہیں ہو سکتا اس لیے اس میں بھی ایک اشارہ ایک طرف اللہ تعالی کی توحید کے ایجابی پہلو کی طرف ہے اور دوسرا اشارہ اس کے سلبی پہلو کی طرف ہے کہ حضرت اصار اسد السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا کس طرح درست ہو سکتا ہے نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ صلام کی صحیح حقیقت واضح فرمائی تھی تو یہ لوگ جو آپ کی, آپ کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے اور اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے آئے تھے تو وہ ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو ان کی تردید کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا نزل علیہ کی کتاب اب اے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی اللہ تعالی نے تم پر کتاب نازل کی ہے وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے حق پر مشتمل کتاب تم پر نازل کی ہے وہ مصدق علی مابینہ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے وہ انضل تو انجیل امن قبل اور اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری تھی حدلناس جو لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئی تھی وہ انزل الفرقان اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل فرمایا تھا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو یہ بات واضح فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہونا یا آپ کو پیغمبر بنایا جانا اس میں نصارہ کے لیے یا عیسائیوں کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے کوئی اس کال کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قرآن کا نزول یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلی بار کوئی آسمانی کتاب نازل کی جا رہی ہو اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں جن میں سے خاص طور پر نام لیا تورات کا اور انجیل کا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے آسمان سے نازل ہونے کا اعتقاد خود یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں تو فرمایا ہی جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں اس نئی کتاب کے نازل ہونے پر تعجب یا حیرت یا اشکال پیدا ہو رہا ہے جبکہ آپ خود مانتے ہیں کہ اس سے پہلے تورات اور انجین نازل ہو چکی ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے نازل فرمائی ہے اور اس لیے نازل فرمائی ہے کہ حضل للناس جو لوگوں کی, کے لیے ہدایت بن کر آئیں لوگوں کی رہنمائی کریں ان کو گمراہی سے نکالیں تو جس مقصد کے لیے توورا انجیل نازل کی گئی تھی وہی مقصد آج بھی موجود ہے اس کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی کتاب یعنی قرآن نادل فرمایا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے اور کیا اسکال کی بات ہے پھر اگر یہ کتاب کوئی ایسی ہوتی کہ جو پچھلی کتابوں کے خلاف ایسے عقیدے بیان کرتی جو پچھلی آسمانی کتابوں نے بیان نہیں کیے اگر کوئی ایسی کتاب آتی جو ان کے بنیادی عقائد کے خلاف ہوتی ان کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتی تو بے شک آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ کتاب تو آسمانی نہیں ہے کیونکہ آسمانی کتابوں میں تو کچھ اور بات کہی گئی تھی اور یہ کچھ اور بات کہتی ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے وہ مصدق علی مابین یا دئی یہ قرآن اس طرح نازل ہوا ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہم نے نازل کی تھی خواب و طورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں وہ سب کے سب جو بنیادی عقیدہ لے کر آئے تھے یا بنیادی دعوت لے کر آئے تھے یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور وہی دعوت قرآن کریم بھی دیتا ہے جو یہ کتابیں دیتے آئی ہیں آج بھی باوجود کے طورات انجیل کے نسخوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں اس کے باوجود پوری تورات اور انجیل میں توحید کا بیان بھرا پڑا ہے جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ خداون تیرا ایک ہی خداون ہے خدا کو ایک قرار دینے کے اقرار سارے تورات انجیل میں بھرے ہوئے ہیں اور کوئی بھی آیت نہ تورات میں نہ انجیل میں آج, آج کی زندگی میں بھی آج کی زندگی میں بھی کوئی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے آج کی تورات میں آج کی انجیل میں آج کے نسخوں میں جس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں بہت سے اضافے بھی ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی ایسا جملہ موجود نہیں ہے جو خدا کے ایک سے زیادہ ہونے پر درد کرتا ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر درد کرتا ہوں اس لیے یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس بنیادی دعوت کی تصدیق کرتی ہے جس دعوت کو لے کر تورا سے جیل ہوئی تھی اور اس معنی میں بھی تصدیق کرتی ہے کہ ان کتابوں کے اندر جگہ جگہ یہ فرمایا گیا تھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں نبی آخر الزمان خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو علامتیں بیان فرمائی گئی تھیں آپ کے تشریف لانے کی جو بشارتیں دی گئی تھیں یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بشارتیں حضور نبی کریم سرورز عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح صادق آتی ہی ہیں اس لیے آپ لوگوں کو اس قرآن کے نازل ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے اور فرمایا وہ الفرقان اللہ تعالی نے صرف کتابیں ہی نازل نہیں کی بلکہ حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار بھی نازل فرمایا یعنی جب بھی ہم نے کوئی آسمانی کتاب بھیجی تو اس کے ساتھ کچھ ایسے معجزے یا ایسے دلائل لوگوں کے سامنے ہم نے نازل کیے ہیں جن سے وہ پہچان سکیں کہ یہ واقعی اللہ تعالی کی کتاب ہے حضرت موس علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تو اس میں حضرت موس علیہ السلام کو معجزہ معوزے کے طور پر بہت سی علامتیں عطا فرمائی گئی جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے تورات اس طرح عطا فرمائی گئی کہ تختیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سے معجزے دیے جس معجزوں کے ذریعے وہ یہ لوگوں پر واضح کر سکیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں لہذا ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آسمانی کتاب ہے اسی طرح نبی کریم سرورالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برفی جب کتاب نازل کی گئی تو آپ کو بہت سے معجزات سے سرفراز فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ کے بہت سے معجواد کا ذکر قرآنِ کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی تفصیل سے آیا ہے اور یہ قرآن بذات خود حضور کا معجزہ جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ بار بار کے چیلنج کے باوجود کوئی اس کی مثال بنا کر نہیں لا سکا تو بتایا جا رہا ہے اندر فرقان کہہ کر کہ یہ جو قرآن ہم نازل کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایک تو نئی بات رہی ہے پہلی آسمانی کتابوں کے طرح اس کو نازل کیا گیا ہے اور جس طرح پچھلی آسمانی کتابوں میں جو دعوت دی گئی تھی اور جو پیغام عطا فرمایا گیا تھا جو بنیادی عقائد بیان فرمائے گئے تھے وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں تیسری بات یہ کہ ان کتابوں کے آسمانی ہونے کا جو ثبوت اور حق و باطل کو پرکھنے کا جو معیار ان کے ساتھ نازل کیا گیا تھا وہی قرآن کریم کے ساتھ بھی موجود ہے لہذا اس میں نہ کوئی اچمبے کی بات ہے نہ کوئی اعتراض کی بات ہے اور نہ اس کے آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شبہ ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی توحید پر اس کی صحیح صورت میں ایمان رکھے یہ نہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ میں توحید کو پر ایمان رکھتا ہوں مواحد ہوں اور خدا کو ایک ہی مانتا ہوں لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ تین چیزوں کا مرکب ہے یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے تو یہ تو توحید خالص نہ ہوئی توحید تو خالص یہ ہے کہ اللہ لا الہ اللہ الح القیوم اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا توحید کے ماننے کا, تق... کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اس کے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لایا جائے تو نزل علی کی کتاب الحق مصدق مصد کلی ماں بیند وہ انزل طوراتول انجیر امن قبل حدلاز وہ انزل الفرقان اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو پہنچانے کا معیار بھی نازل فرما دیا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ توحید برحق ہے اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی کتابیں برحق ہیں اس کے باوجود اس کے دلائل واضح ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کا انکار کرے یا اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی کتابوں کا انکار کرے تو اس کا انجام خود یہ ہے کہ ان الدین کفروبی آیات اللہ لہم عذاب الشدید کہ بے شک ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ بھائی جب اتنے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود اگر کوئی آدمی حق کو قبول کرنے سے انکار کرے تو اس کو شدید عذاب ہوگا یقیناً وہ عذاب کا سزا کا مستحق ہے جو دلیل واضح ہونے کے باوجود محض اپنی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرے وہ عذاب کا مستحق ہے اب سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کی توحید کا انکار کرنے سے عذاب لازم آتا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ اللہ عزیزم زومتقام یاد رکھو کہ اللہ تعالی بڑا قدرت والا زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے یعنی وہ اگر اس وقت فوری طور سے ان کو عذاب نہیں دے رہا تو اس بنا پر نہیں کہ اسے عذاب دینے کے اوپر قدرت نہیں ہے وہ بڑے اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا بھی ہے لیکن اپنی حکمت سے اس سزا اور اس عذاب کا وقت وہ خود متعین کرتا ہے کسی کے کہنے پر نہیں جب وہ وقت آئے گا تو جو لوگ کفر پر قائم رہے ہوں گے اور باوجود حق واضح ہونے کے حق کو قبول نہیں کریں گے تو وہ بالکل عذاب کے مستحق قرار پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہرجمہ یہ, یہ ہے کہ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں اس جملے کا ماقبل سے یا پچھلے تصلے گفتگو سے ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پہلے ذکر آیا تھا تو توحید کا ایک مظاہرہ کس آیت کریمہ کے ذریعے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی کے واحد ہونے کی اکیلا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور یہی شان ہے خدا کی جو خدا نہیں ہوتا وہ عالم الغب نہیں ہوتا اس کو غیب کی باتوں کا پتا نہیں ہوتا بہت سے چیزیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں وہ اس سے چھپی رہتی ہے لیکن اللہ وہ ہے کہ لاقف علیہ شہی انفل اضی الفا اس کے اوپر اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اور اسی کے ساتھ جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے موجزانہ اسلوب میں ایک طرف کوئی کسی دعوے کی ایجابی ثبوت ایجابی اس کا مہیا فرماتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ طور پر باطل کی تردید بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے تو یہاں اشارہ اس طرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ حضرت علیہ صدلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں اللہ تعالی فرمارے کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جس کے سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو نہ چھپی ہوئی رہو زمین میں نہ آسمان میں وہ ہوتا ہے خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود تم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہو تو وہ اس عقیدے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ان سے بہت سی چیزیں چھپی ہوئی تھی آپ کہتے ہو کہ ان کو حضرت عیسی علیہ السلام کو جب چولی پر چڑھایا گیا تو وہ چیخے چلائے روئے اور چیخنے چلانے اور رونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے کس طرح ان کو پکڑا گیا وغیرہ تو اگر وہ عالم الغیب ہوتے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بچاننے والے ہوتے تو کسی کی بجال نہیں تھی کہ ان کو پکڑ سکتا ان کو پہلے سے پتا لگ جاتا کہ کون مجھے پکڑنے آ رہا ہے کس وقت آ رہا ہے تو یہ بات خود تم تسلیم کرتے ہو کہ بہت سی باتیں اس سے پوشیدہ رہیں خود انجیلوں کے اندر یہ موجود ہے کہ بہت سی باتیں پوشیدہ رہیں اس علیہ آل السلام سے پوشیدہ رہیں تو خدا تو وہ نہیں ہو سکتا جس سے کوئی چیزیں پوشیدہ رہتی ہو خدا وہ ہے کہ لائقفہ آلیہ شہ الارض ولا ولافی سما اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں پھر اللہ تعالی کی توحید کی مزید دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بیان فرمائی کہ ہودی یو سب و رکم فل اور وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے یہ جملہ بھی ایک طرف توحید کی ایجابی دلیل ہے اور دوسری طرف عیسائیوں کے عقیدے کی اس میں تردید بھی موجود ہے توحید کے دلیل تو اس طرح کہ اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے کہ کبھی دو آدمی سو فیصد ایک جیسے نہیں ہوا کرتے حالانکہ چہرہ انسان کا چہرہ بمشکل ایک بارش کے برابر کی جگہ کا چہرہ ہوتا ہے لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک و اربو۔ قدموں انسان پیدا ہوئے لیکن اس ایک بالش کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح صورتیں بناتے ہیں کہ دو انسان بھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں ہوتے تو وہ اللہ تعالی جو اس چھوٹی سی جگہ میں انسان کی پہچان کے لیے الگ الگ امتیازات پیدا کرتا ہے صورتیں الگ الگ بناتا ہے یہ یہ بات تو کسی بھی اور کو حاصل نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و رہا ہے وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اگر آدمی اس پر غور کرے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ ساری باتیں خدائے واحد کی قدرت اور حکمت کے حکمت کے تحت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا فلوی پہلو یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اس نے یہ بات پیش کی تھی کہ حضرت عیسائی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسا قریبہ میں ان کے اس دعوے کی بھی تردید ٹریبنل فرما دی ہے کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کو کسی شخص کے پیدا کرنے میں یا اس کو کوئی خاص صورت دینے میں کسی کی حاجت نہیں ہے وہ جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کو کسی سبب کی حاجت نہیں اگرچہ عام طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج ہے وہ اگر چاہے جب چاہے تو جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور اس سے کسی, کے, کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا جیسے حضرت اعظم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عیسائی بھی مانتے ہیں تو وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نہ, نہ ماں تھی نہ باپ تھے بلکہ براہ علیہ السلام کی تخلیق فرما دی لیکن براہ راست تخلیق کرنے کے نتیجے میں جب برتاظ اسلام پیدا ہوئے تو ان کو آپ لوگ بھی نہیں مانتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہے تو وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے اسلام ماں سے پیدا ہوئے اگرچہ باپ کے بغیر ہوئے تو اس کی وجہ سے ان کو خدا کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ تو جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں بند انسانوں کی صورت گری کرتا ہے صورت بنا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے وہ اگر چاہے تو باپ اور ماں کے ملاب سے بیٹا پیدا کر دے اور اگر چاہے تو ماں باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کر دے اس کو, کو کوئی روکنے والا نہیں تو اس لیے ہم سے علیہ السلاد السلام کو اگر اس نے اپنی حکمت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ خدا بن گیا یا خدائی کے اس میں اس کا شریک بن گیا یا خدا کا بیٹا بن گیا ان سب باتوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لا هو العزیز الحکیم مانا یہ کہ اس کے وہاں سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اعلی درجے کی حکمت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دلائل بیان کرنے کے بعد اور شبہات کو دور کرنے کے بعد اور دلائل مخالف دلائل کی تردید کرنے کے بعد پھر اس حقیقت کا اظہار فرمایا جو ایک منطقی نتیجہ ہونا چاہیے ان دلائل کے سمجھ لینے کا اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بڑے زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اعلی درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے اس کے بعد اسی رکو میں اگلی آیت آ رہی ہے محکمہ تنہن امول کتاب اخر اموت شاہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بڑی اصولی ہدایت پر مشتمل ہے اور عیسائیوں کے دلائل کی تردید کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اور ہر اس شخص کو جو قرآن کریم پڑھتا ہو یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہو یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو بڑی عظیم ہدایت کا سامان اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر فراہم پر فرمایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالہ ہیں انسان اپنی محدود عقل کے ذریعے یا حواس کے ذریعے وہ با... کچھ چیزیں تو سمجھ چکا ہے اور سمجھتا رہتا ہے اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے سائنس ترقی کرتی رہتی ہے اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ بات کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز کا علم اس کو حاصل ہو گیا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو علم کا علم حاصل نہیں ہوا اور بہت ایسے جن کا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا انسان کی محدود عقل سے وہ معورہ ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں مثلا طب اگرچہ بہت ترقی کر چکی ہے لیکن اس ترقی کے باوجود مانتے ہیں کہ بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے سمجھ میں آنے کا امکان بھی نہیں ہے تو بہت سی حقیقتیں انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا اسی طرح اللہ تعالی کا وجود اور اس کے وحدانیت تو بے شک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے کہ وہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اس نے وہ قدرت والا ہے حکمت والا ہے لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات اس ذات کیسی ہے وہ ذات اس کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہے مثلا یہ بات تو معلوم ہے کہ وہ سنتا ہے لیکن سننے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کس طرح سنتا ہے کیا ظاہر ہے کہ اس کے وہ کان تو نہیں تصور میں کرنے چاہیے جیسے انسان کے کان ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے لیکن کس طرح دیکھتا ہے اس دیکھنے کی حقیقت کیا ہے یہ انسان کی محدود عقل سے ماورہ باتیں ہیں اور نہ ان کا جاننا انسان کے لئے کوئی ضروری ہے کوئی عملی موسلہ زندگی کا کوئی اہم کام اس جاننے پر موقف نہیں صرف اتنا جان لے آدمی کہ اللہ تعالی سنتا ہے دیکھتا ہے بس کافی ہے لیکن کس طرح سنتا ہے کس طرح دیکھتا ہے اس تفصیل میں جانے کی انسان کو نہاجت ہے اور نہ یہ اس کے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ہم مخلوق ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں کس طرح سنبھالے ہوئے ہے کیا اس کی صفات ہیں اس کی کنہ اور اس کی حقیقت کو انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ہمت بالغاہ ظاہر کرنا مقصود ہے لیکن اگر کوئی شخص انصات کی حقیقت اور کی فلسفیانہ کھوج میں پڑ جائے کہ بھئی کیا کیفیت ہے اس دیکھنے کی اور کیا کیفیت ہے اس کے سننے کی تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ وہ اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کی ان لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے ادراک سے باہر ہے مثلا قرآن کریم نے کئی مقام پر کئی جگہوں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے اور یہ کہ اس عرش پر مستوی ہوا مستوی ہونے کے لفظ یہ بیٹھا یعنی اس عرش پر بیٹھا تو اب آدمی اس کھوج میں پڑے کہ وہ عرش کیسا ہے اور اس کی ضرورت کیا تھی کتنا بڑا ہے کیا اس کا مادہ کیا سے بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پر بیٹھے تو بیٹھے کیسے بیٹھے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے کس طرح بیٹھے بیٹھنے کی قبیعت کیا ہے اگر کوئی آدمی اس کھوج میں پڑ جائے تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بال اختتر ہے کبھی زندگی بھر اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا اور انسان کی زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقف بھی نہیں تو ایسی آیات پرانے کریم کے اندر جو آیات آئی ہیں اس میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی جن کی کنہ اور حقیقت اور تفصیل انسان کی سمجھ سے باہر ہے دیکھیے مثلا جنت کا ذکر ہے پرانے کریم میں اور جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے لیکن ساتھی حضور ابدر صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن کا ذہن پر انسان کے کسی ذہن پر کسی انسان کے ذہن پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ایسی نعمتیں ہوں گی جب اس کا خیال ہی نہیں گزرا تو اس کو سمجھے کیسے آدمی اس کی حقیقت کیسے سمجھے تو بس اتنا اجمال تو کافی ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی لیکن ان نعمتوں کی کنہ کیا ہوگی کیا کیفیت ہوگی اس کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے تو جس جن آیات میں اس قسم کے حقائق بیان فرمائے گئے ہیں جن کی کنہ انسان کی ادراک سے معورہ ہے ان کو متشابہات کہا جاتا ہے اور اسی طرح بعض الفاظ ایسے قرآن کریم میں آئے ہیں جن کے معنی کسی انسان کو سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو معلوم نہیں جیسے الفلام میم ابھی اس آیت کے شروع میں آیا تھا ان کو بھی متشابہات میں داخل سمجھا جاتا ہے اس کے برخلاف قرآن کریم میں ساری آیتیں یعنی ان چند ایسی آیتوں کو چھوڑ کر جو متشابہات کہلاتی ہے ساری آیتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں جن کا مطلب ہر انسان سمجھ سکتا ہے اور اس میں کسی تعویل وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو محکم آیات کہا جاتا ہے تو اسی لیے مفسرین کہاں اس اسی آیت کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ آیات کی دو قسمیں ہیں ایک محکم ایک متشابہ تو اللہ تبارک وطالعہ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں کچھ محکم بھی ہیں کچھ متشابہات بھی ہیں بلکہ یوں کہا, کہنا یہ چاہیے کہ اس میں آیات محکمات ہی زیادہ ہے اور متشابہات کم ہیں اب انسان کے کو یہ چاہیے ایک صحیح بندے کو یہ چاہیے کہ جو پران کریم کی محکم آیتیں ہیں ان کی تو پوری پاسداری کریں ان کو سمجھے ان پر عمل کریں ان کے تمام احکام کو دل سے مانے بھی اور اپنے زندگی میں ان کو اپنائے بھی البتہ جو متشابہ آیتیں ہیں متشابہات ہات ہیں یعنی جن کی حقیقت اور جن کی گن انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی بات کی کنح, کہ وہ عرش کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا بیٹھا یا نہیں بیٹھا استباہ کے مطلب بیٹھنے کا ہے تو کیا اب کے مانا بیٹھنے کے ہیں یا کوئی اور مانا ہے یا اگر استفاع ہے تو وہ کس قسم کا ہے جو انسان کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں ان کے بارے میں ایک صحیح طرز عمل ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فروایا برہا لیکن ہم اس کی پوری طرح سمجھ سے قاصر ہیں لہذا اس کے معاملے کو اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں اس کی خود کوریز میں نہیں پڑھتے لیکن جو لوگ ٹیڑھ رکھتے ہیں ان کا حالی ہے کہ مقامات کتنے فکر نہیں کرتے اور متشابہات کی کھوج کوریز میں پڑے رہتے اسی قسم کا ایک رویہ عیسائیوں نے نظران کے عیسائیوں نے بھی ظاہر کیا تھا جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور جن کے بارے میں یہ سورہ اعلی عمران کا ابتدائی حصہ نازل ہوا ہے ان لوگوں نے ایک طرف تو جب نبی یا کریم سروت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے دلائل پیش فرمائے اور یہ بات واضح فرمائی کہ بھائی عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کے بہت مقدس پیغمبر تھے لیکن ان کو خدا ماننا یا خدا کا بیٹا ماننا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا کوئی بھی عقلی نقلی دلیل اس کے پیش نہیں کی جا سکتی تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہا گیا ہے یا و روحم منہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح تھے وہ یا اللہ کا کلیمت ہے تو جب اللہ کا کلیمت ہے تو کلیمہ تو اللہ کلیما کے مطلب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام تو اللہ تعالیٰ کی صفت بنے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئے تو اللہ ہوئے کیونکہ صفت جو ہے وہ اللہ کی این ذات کا حصہ ہوتی ہے یا اللہ کا بیٹا ہوئے تو اس لیے کلیمت اللہ اپنے خود خود مان رہے ہیں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ خود خدا تھے یہ بات انہوں نے پیش حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کلیمت اللہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے ملاب سے پیدا ہوتے ہیں شور اور بیوی کے ملاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ عام طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے لیکن حضرت عیسائی صد السلام کو اس طریقے سے پیدا کرنے کے بجائے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا کلمہ یعنی وہ لفظ لفظ کون سا کن جیسا قرآن کر میں جگہ جگہ فرمایا کہ اذا ازا آراتے خر کن فیا کن جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا فیا وہ ہو جاتا ہے تو ایک کن کا کلمہ کہا وہ کس چیز کے بارے میں وہ ہو گئے تو ایسا علیہ و سلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو جو معمول کا طریقہ ہے کہ ما, ما, شوہر اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس طریقے کو اختیار کرنے کے بجائے اپنا کلمہ کن فرمایا ہو جا تو وہ پیدا ہو گئے اس معنی میں وہ کلیمت اللہ ہے کہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے اسی طرح جہاں و روسم من ہو فرمایا کہ وہ روح ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ عام حالات میں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے پھر وہ لوچڑا بنتا ہے پھر وہ مدگا بنتا ہے پھر اس میں ہڈیاں اور گوشت پیدا کیا جاتا ہے پھر کسی مرحلے پر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے اندر روح پھونکتے ہیں اس کے اندر تو یہ سب طریقے سے گزر ان مرحلے سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے روح اپنی خود براہ راست ہتھ مریم کے اندر ڈال دی تو اس لیے اس کو روح منہ فرمایا گیا حقیقت تو یہ تھی لیکن عیسائی حضرات نے جو خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود کلیمت اللہ مانتے ہیں اور روح اللہ مانتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کے بیٹے بنے وہ یا اللہ تعالیٰ ہی بنے تو اللہ تعالی تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بہت ہی اصولی طور پر ایک بات بیان فرمائی اور وہ یہ کہ دیکھو بھائی قرآن کریم کی دو قسم کی آیتیں ہیں ایک محکمات ہیں ایک متشابہات ہیں جیسا کہ ابھی عرض کی گئی آدمی کے لیے اپنے عقیدے اور عمل کو درست کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محکمات کی پیروی کرے محکمات کو سمجھے اور اسی کی کو اپنے ذہن میں رکھے کیونکہ ہن ام کتاب وہ کتاب کی اصل, کتاب کا, کی اصل بنیاد ہے اس لیے محکمات کو سامنے رکھے متضابات کا معاملہ اللہ کے حوالے کرے کہ اس کی حقیقت اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں ایک لیکن اگر علیہ السلام کی بات کو لے لو تو قرآن کریم کی آیات کے محکمات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتا خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا علیہ السلام کے بارے میں جگہ جگہ یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے کر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر تھے لیکن اس کی, ان کی خدائی کا جگ, کی جگہ جگہ نفی کی گئی ہے خدا کا بیٹا ہونے کی واضح الفاظ میں نفی کی گئی ہے. دو ٹوک الفاظ میں نفی کی گئی ہے. اب ان ساری آیتوں کو تو چھوڑ دے آدمی اور کلیمت اللہ اور روح اللہ کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جائے کہ ان کو کلمہ کہا گیا روح کہا گیا تو یہ تو ٹیڑ کی علامت ہے آدمی کو چاہیے کہ محکمات کی پیروی کرے متشاب کو اللہ تعالی کے حوالے کریں یہ ترجمہ پھر دیکھ لے فرمایا کہ ہوی انضر علی گل کتاب وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے منہ آیا تم محکمات جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں ہن ام کتاب جو یا جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے کتاب کا اصل پیغام لوگوں کے لیے اسی میں ہے اور وہ اخرو اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں اور امدین فیقر بھیم ذیق تو اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فیت طبی نما تشاب حامن وہ ان متشاب آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ابتغاء الفتنہ تاکہ فتنہ پیدا کریں وہ ابتگا اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں و یا لگو تبی لہ اللہ حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وراس خون اف علم اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے یقلون وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم کلن سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے اور, اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے اسے استدال کی تردید کر دی جس میں وہ کلیمت اللہ روح اللہ کے الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل پیش کرتے تھے اور دوسری طرف ساری کائنات کو ساری دنیا کو ساری دنیا کے انسانوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو یہ سبق بھی سکھا دیا کہ آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جس چیز سے انسان کی عملی زندگی متعلق ہے اس سے اس کے تفصیلات میں جانا چاہیے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور جو چیزیں انسان کی سمجھ سے معورہ ہیں اور نہ اس پر اور ان پر کوئی زندگی کا کوئی مسئلہ عملی مسئلہ موقف بھی نہیں ان کی خود کرید میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے اس میں خام وقت ضائع کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں مل رہا ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم لوگ ایسی فضول پیسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور جو اصل کرنے کے کام ہیں وہ بھولے بیٹھے ہوتے ہیں اب خاص طور سے ہمارے معاشروں میں بہت سے معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو نماز کے احکام کا پتا نہیں زکات کے احکام کا پتا نہیں نکاح طلاق کے احکام کا پتہ نہیں ہے وہ تو اس سے تو قافل ہیں یا نماز میں بعض اوقات نہیں ہو رہی یا غلط ہو رہی ہے یا زکوات جیسے دینی چاہیے اس طرح نہیں دی جا رہی شوہر بیوی بی کے حقوق جس طرح ادا ہونے چاہیے اس طرح ادا نہیں کیے جا رہے یا آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ جیسا ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا اس معاملے میں تو نواقفیت ہے جہالت ہے اور ایسے بحسوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں کہ مثن اصاب کا جو کتے تھے کتے کا رنگ کیسا تھا وہ میں تھا کہ کالا تھا تو اور ان کی کل تعداد کیا تھی خود قرآن کے لیے کوئی کہہ رہا ہے کہ تین تھے اور چوتھا کتا تھا پانچ تھے اور چھٹا کتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا کہ اس باتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ اس سے تمہارے کیا مسئلہ متعلق ہے تمہارا کیا فائدہ تمہیں اگر پر چل جائے کہا کل کتنے تھے ان کا کتا جو, جو ہے کالا تھا یا زبید تھا کیا نتیجہ نکلا کیا فائدہ ہوا اسی طرح لوگ بعض اوقات پچھلے جو دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں اس کھوج کو پڑے رہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں اور ابھی تم کون ہو اس کی جنتی جہنم ہے ہونے کا فیصلہ کرنے والے اس کا جو کچھ معاملہ ہے اللہ تعالی کے حوالے ہیں اس کو یہ کہنا کہ وہ اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی بخشش کرنے والا بخش کرنا چاہے گا کر دے گا بخش نہیں کرنا چاہے گا نہیں کرے گا تم اپنی فکر کرو تمہاری بخش ہوگی کہ نہیں ہوگی اور تم جو عملی زندگی کے مسائل ہیں ان کے اندر اس میں متعلق ہو جاؤ تو بہت سے لوگ جو عملی زندگی کے مسائل ہیں ان سے غافل رہ کر وہ اس قسم کی فضول بحثوں میں پڑے رہتے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دلوں کے ٹیڑ کی علامت ہے یا انسان کے اگر انسان کے اندر عقل صحیح ہو اور سمجھ صحیح ہو اور سیدھے راستے کی ہو تو کبھی اس قسم کے غلط حرکت میں مبتلا نہیں ہوگا سے فرمایا کہ جو علم رکھنے والے ہیں علم میں یہ رکھنے والے ہیں راستے خون علم ہے وہ تو اس قسم کی آیات کے بارے میں کہتے ہیں بھئی ہم ایمان لے آئے، آمن نہ ایمان لاتے ہیں جو قرآن نے کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس کی کنہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کس طرح مستوی ہوا یہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں کلو میں مائزک کرو اللہ البا پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے دعا سکھائی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو پختہ علم رکھنے والے مانگتے کیا مانگتے رب بنا لا تو اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے تھے یعنی جو علم رکھنے والے ہیں پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ بھی اس بات سے سہمے رہتے ہیں کہ کہیں کسی وقت ہماری عقل الٹی نہ ہو جائے مت الٹی نہ ہو جائے اور ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے کیونکہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ آدمی اچھا خاصا ہے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے اللہ بچائے اچانک اس کی عقل ٹیڑی ہوتی ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے تو یہ دو بھی سکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اہل علم ہے راسقین فل علم ہے جن کے علم پختہ ہے وہ یہ پروردگار سے دعا مانگتے ہیں رب بنا لاتوز کلو بنا باد و ہب لنا بلزون کا رہما اور اے پروردگار ہمیں خاص اپنی پاس سے ہمیں رحمت رحمتہ ان کا انچل بہاب بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے لہذا یہ دعا مانگتے رہو یعنی جو لوگ الحمدللہ سیدھے راستے پر ہیں ان کی عقل بھی صحیح ہے ان کا عمل بھی درست ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں کہ کسی وقت گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں کسی وقت ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے اور بجائے اپنے علم پر گھمنڈ رکھنے کے بجائے اپنے علم پر تکبر کرنے کے کہ ہمیں یہ علم حاصل ہے ہمارا علم پختہ ہے اس کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ علم ہے وہ اللہ تعالیٰ دلال کی آتا ہے اور اگر ان اللہ تعالی کی توفیق شامل حال نہ ہو تو اچھے اچھے عقل والے بھی ٹیڑھے راستے پر ٹیڑھی عقل کے مظاہرے کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹیڑھے راستے پر پڑ جاتے ہیں لہٰذا اللہ تعالی سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اس ٹیڑھ سے بچائے ربنا لاتو سے قلو بنا بہاد اظہد و حب لنا ملت ان کا رحما کا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی اے ہمارے پرور دگار تو تمام انسانوں کو کیسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ان اللہ حلف المیہ ہاتھ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یہاں پیچھے آیات میں توحید اور رسالت کا ذکر تو آہی ہی گیا تھا اس رکو کے آخر میں اس آخری آیت میں اللہ تعالی نے آخرت کا بھی ذکر کر دیا اور اس پیرائے میں کر دیا کہ جو پختہ علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آپ سب لوگوں کو جمع کریں گے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لہذا اے اللہ ہمیں اس دن کے لئے تیاری کی توفیق عطا فرمائی